ولان کے ہل اور دیکھو مشرقہ عورتوں سے نکاح نہ کرنا حتہ مننا یہاں تک کہ وہ ایمان دے آئیں یہ ہے وہ آئےت کریمہ جس میں اللہ تعالی نے پہلا حکم نکاح کے متعلق دیا ہے کہ نکاح کن خواتین سے ہونا چاہیے اور یہاں سے جو شروع کیا ہے تو اس پارے کے تقریباً آخر تک اللہ تعالی مسلسل خواتین کے احکامات بیان کر رہے ہیں اور پہلا حکمیاں پہ یہ بیان کر دیا کہ ولاتن کےہل مشرقاتی ہفتہ یہ امننا اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آ مشرقہ عورتیں جو کہا ہے اس کی وجہ سے ایک مسلک تو یہ ہو گیا فکاہا کا جیسے امام شافری رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں سرے سے کسی عورت ایسی سے نکاح جائز ہی نہیں ہے جو شرک کرتی ہو خواہ وہ عیسائی ہو خواہ وہ یہودی ہو اور خواب و کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہو وہ کہتے ہیں سرے سے جائز ہی نہیں کیونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ مشرقہ عورتوں سے نکاح نہ کرو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان سے کسی نے پوچھی یہی بات کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ اسی لیے جملہ پڑھ دیا انہوں اللہ نے کہا اللہ کے بل مشرکاتی ہفتہ یو ملنا اور مشرقہ عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لیا اس نے کہا حضرت اللہ نے اجازت دی ہے قرآن میں انہوں نے پھر یہی آیت پڑھ دی اس نے کہا آپ کے والد حستے عمر رضی اللہ انہوں نے منع نہیں کیا لوگوں کو اور اہل کتاب سے نکاح کی اجازت دی تھی تو انہوں نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں تمہارے سامنے تم میرے والد کا ذکر کرتے تو اس نے کہا نہیں آپ یہ بتائیے صاف بات کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح ناجائز اور اہل کتاب سے نکاح ابن عمر رضی اللہ عنما چھپ رہے بس نہیں بولے کہنے لگے بس مجھے اتنا بتا ہے کہ شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح جائز نہیں اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور یہ لوگ قرآن پاک کے بارے میں بڑے ہر چیز میں بڑے محتاط تھے ایک لفظ کہنا بغیر دلیل کے گناہ سمجھتے تھے تو ان حضرات نے سرے سے اس نکاح کو یہ حرام کرا دیا ہے وہ منعقد ہی نہیں ہوتا جائز ہی نہیں ہنفی کو کہا ہاں جب یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے پھر اس پہ غور کیا کہ انہوں نے کہا سورہ معدہ میں اللہ تعالی نے ان عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے جو اہل کتاب ہے کیونکہ دونوں میں فرق ہے مشرق سرے سے قیامت کے قائل نہیں اور اہل کتاب بہرحال قیامت کے قائل ہیں مشرک سرے سے وہی کے قائل نہیں اور اہل کتاب وہی کے قائل ہیں مشرک فرشتوں کے قائل نہیں اہل کتاب فرشتوں کے قائل ہیں اور بہت سے فرق جو ان میں پائے جاتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ بھی وجہ ہے اور یہ بھی وجہ ہے کہ سورہ معاہدہ چونکہ آخر پر نازل ہوئی ہے اس لیے سورہ معاہدہ کی آیات پر عمل کیا جائے گا اور ہم ان کے شرک کو اس شرک سے کم درجے کا تصور کریں گے اس لیے اہل کتاب کی خواتین سے نکاح جائز لیکن یہ جواز اتنا مطلق نہیں ہے جتنا اب لوگوں نے سمجھ لیا اگر واقعی کوئی خاتون اہل کتاب میں سے ہوں اور اس کا عقیدہ اہل کتاب ہی کا ہو چاہے وہ شرک کرتی ہو اور اس نے عیسہ علیہ السلاط والسلام کے متعلق شرکیا یا قائد کیوں نہ رکھتی ہو لیکن ہو اہل کتاب میں سے عقیدے کا پوچھیں اور وہ کہہ دے کہ میں خدا کو ہی نہیں مانتی اور وہ کہتی کہ مذہب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے نزدیک ہر ایک کا پرائیویٹ اپنا معاملہ ہے لوگ اس چیز کو نہیں مانتے تو وہ اہل کتاب نہیں قرار پائے گی وہ کافرہ ہوگی اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہوگا وہ لے کتاب ہو تقدیر کو بھی مانتی ہو اس حد تک تب جا کر اس سے نکاح جائز ہے اور وہ بھی کوئی پسندیدہ چیز تھوڑا ہی ہے ابو ویدہ رضی اللہ عنہ نے شام کی فتح پہ حسد عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کہ مومن یہاں پہ فوج میں مسلمان فوجیوں نے ایسے کتاب کی خواتین سے نکاح شروع کر دی ہیں تو آپ اس بارے میں بتائیں کہ پالیسی اسٹیٹ کی کیا ہے ملک کی تو ہستے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے اجازت دی ہے میں اس اجازت کو منع نہیں کرتا لیکن میں پسند بھی نہیں کرتا اور تم ان لوگوں کو روکو کہ فوج میں جو رہتے ہیں ہمارے یہاں یہ نکاح نہیں کریں گے کیونکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ انہوں نے ان کا سفید رنگ دیکھ لیا ہے اور ان کے حسن کو دیکھ لیا ہے کیونکہ وہ بغیر حجاب کے مارکیٹ میں بازاروں میں آتی ہیں اور اگر اس نکاح کو میں نے اجازت دے دی کہ لوگ آسانی سے کر لیں تو وہ لڑکیاں جو مدینہ منورہ میں اور, اور اسی طرح پورے مسلمانوں کی حکومت میں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں حجاب کی پابندیں ان کے رشتوں کا کیا بنے گا اس لیے انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا حنفی ف کہا میں سے بھی بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ کراہت کے ساتھ نا جائز ہے کراہت کے ساتھ جائز ہے نا پسندیدہ چیز سمجھتے ہوئے جائز کہ اللہ کا حکم ہے اس کو تو روک نہیں سکتے لیکن یہ کہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ تو اتنا عمومی طور پر اسے سمجھ لینا کہ غیر مسلم خواتین کے لیے جو اہل کتاب میں سے ہوں اور چاہے اسے سرے سے ایمان ہی نہ ہو بس لیبل لگ گیا عیسائی کا یا یہودی کا تو جائز ایسے نہیں اس سے اس کا عقیدہ دریافت کر لینا چاہیے پھر اس کے بعد کی بات اس لیے اللہ نے فرمایا ولاطن کے ہل مشرقات اور مشرقہ عورتوں سے نکاح نہ کرنا حتہ یومنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے ول تم اور مومنا باندی لونڈی نوکرانی اس کے اس کی تفصیل کہ مسلمان کیوں انہیں باندیاں بناتے رہے اور مسلمان کیوں غلام انہیں بناتے رہے یہ تو آ جائے گی پانچویں پارے میں انشاءاللہ یہاں اس کو اسی طرح سمجھ لیجئے ول امتم اور مومنہ عورت جو باندی ہے لونڈی ہے کسی کے گھر میں نوکرانی ہے خیر لوگوں وہ اچھی ہے نکاح کے لیے میں مشرقہ تن ایک مشرقہ آزاد عورت سے ولو آ چاہے وہ مشرقہ عورت تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگے اس سے وہ باندھی تک بہتر ہے یہ جو لام ہے نا ول تم مومنتن تو لام کا مطلب اردو میں جب زور اور تاکید پیدا کرنی ہے کسی بات میں تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا تک آپ تک سے تو یہ ہو نہیں سکا کہتے ہیں نا کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی یہ تک کا مطلب مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا اللہ نے فرمایا وم تم اور مومنہ باندی اور لونڈی خیر ام مشرقہ مشرقہ عورت سے جو آزاد ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں جو بالکل آزادی سے فیصلے کر سکتی ہے اللہ نے کہا وہ تک اس سے بہتر ہے بولے واجبت آجبت اگرچہ تمہیں وہ کیسی اچھی لگے کیسی خوبصورت لگے تمہارا جی کیسے ہی چاہے نکاح کرنے کو لیکن یاد رکھو وہ تک اس سے بہتر یہ ہے ہاں اللہ نے کیا کہا ہے آدمی ذرا سوچے اس بات کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ ابن مسعود آپ کی بیوی نماز نہیں پڑتی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میری بیوی بی نماز نہ پڑھتی ہوتی تو اور میرا اختیار چلتا اور اگر وہ نماز نہ پڑھتی ہوتی تو مجھے بالوں کی ایک لٹ مل جاتی تو میں مارکیٹ میں جا کے بیوی بی کو دے کے وہ لے لیتا بیچ دیتا اسے مجھے اتنی نفرت ہے اس سے جو نماز نہ پڑ وہ یہ کہتے تھے یہ کہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ شادی بیاہ ازدواجی تعلقات اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اللہ کا آلہ نے پورے انسٹرکشنز دیے تاکہ مسلمان اپنی زندگیاں بنائیں ایسے تھوڑے یہ کوئی فری سوسائٹی ہو گئی جو مرضی کرتے رہو اور اللہ کا نام دے لو اللہ نے کہا ہے مشرقہ عورت بولے آج تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگے اس سے وہ باندھی تک بہتر ہے اس سے نگاہ کر لینا اس سے نکاح نہیں اس کے حل مشرقین اور مشرقین کو مشرقین کے نکاح میں نہ دینا یعنی اپنی بیٹیوں کا اپنی بہنوں کا جن کے بھی تم ولی ہو جن کے تم وارث ہو جو تمہارے اختیار میں ہیں اور جو تم پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ان خواتین کو ولا تم کے المشرقین مشرقوں کے نکاح میں نہ دینا حتہ یومین جب تک کہ وہ لوگ ایمان نہ لے آئیں جب تک کہ کافر مسلمان نہیں ہو جاتا اس کے نکاح میں اپنی بچیوں کو بالکل نہیں دینا وہ لاگم اور مومن غلام خیر مشرکن اس مشرک سے اچھا ہے ولو اگرچہ یہ مشرک تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے دولت مال آزادی خوبصورتی اسی بھی وجہ سے تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو اس سے تو غلام تک بہتر ہے اس سے نکاح کر دو اس سے نکاح نہیں کرنا اور تم کے مشرقین میں ضمنی طور پر یہ بھی نکل آیا کہ اللہ کو یہ بات زیادہ اچھی لگتی ہے کہ خواتین کا نکاح ان کے بلی کریں باپ ہے بھائی ہے چچا ہے یتیم ہو گئے تو جس کی سرپرستی میں ہے خواتین کا نکاح وہ کریں اگرچہ خواتین اپنے نکاح میں آزاد ہیں حنفی فقہا کے نزدیک اور خاتون کو کسی سے اجازت لینے کی دو شرائط کے ساتھ پھر ضرورت نہیں پیش آتی وہ آگے آ رہی ہیں لیکن ان احکامات سے پہلے یہاں پر جو ہے کہ برات ان کے المشرکین مشرقین اور مشرقوں سے اب مشرکوں کے نکاح میں اپنی بچیوں کو مت دینا حتیہ یومن یہاں تک کہ ایمان لائیں اس کا مطلب ہے پسندیدہ بات یہی ہے کہ باپ بھائی جو بڑے ہیں وہ رشتے کو طے کریں وہ نکاح کریں لیکن فرض اور واجب نہیں اگر کوئی لڑکی اپنی آزادی سے شادی کرنا چاہے اجازت اس کی بھی ہے دو شرائط کے ساتھ جو آگے آ رہی والد امومومومومومومومومومومن خیر ام مشرقین اور دیکھو مومن غلام وہ مشرق سے اچھا ہے بلو آ اگرچہ تمہیں کتنا ہی وہ اچھا لگے مشرق کبھی بھی اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کو اس کے نکاح میں نہ دینا الا اور وجہ یہ ہے کہ یہ مشرق یدنا ال تمہیں جہنم کی دعوت دیتے ہیں واللہ یادو اور اللہ تمہیں بلاتا ہے الل جنت جنت کی طرف ول مغفرت بزن اور اپنے ارادے سے خدا بلاتا ہے کہ تمہیں معاف کرے گا مغفرت کر دے تو اس نکاح پہ آخرت کی ساری زندگی موقوف ہے اگر تم مشرقہ عورت کو گھر میں لے آؤ گے یا اپنی بہنوں بیٹیوں کو مشرقہ عورت کے مشرقہ مشرقین کے نکاح میں دے دو گے تو ہر جگہ تباہی پھیل جائے گی وہ شرک تمہاری اولاد میں بھی آ جائے گا کیونکہ لڑکیاں ادھر آ گئیں نا تو ماں کا تو اثر ہوتا ہے اور ادھر اگر چلی گئیں تو عورت بچاری قدرتی طور پر ضعیف ہوتی ہے شوہر کے اختیار میں شوہر کے پریشر میں اس کے اندر آ جاتی ہے وہ اپنا دین چھوڑ بیٹھے گی وہاں اور شرک کرنے لگ جائے گی جہنم میں چلی جائے گی اللہ نے کہا کتن گینا کرنا اور وہ یو بی آیات اور اللہ اپنے حکم کھول کھول کے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے لال ہوں تاکہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں نصیحت حاصل کریں کیونکہ نکاح پورے معاشرے کی بنیاد ہے پورے آگے کی زندگی کی بنیاد ہے مسلمان بچوں کی تعلیم اور تربیت کا مسئلہ ہے تو مشرقین کے ساتھ کوئی اس چیز میں کمپرومائز نہیں اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو ان کے ساتھ نکاح ہے اور ایمان نہیں ہے اگر تو نکاح کا کوئی مسئلہ نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرک ہوتا کون ہے مشرک کہتے کسے ہم آپ کو عبادت سناتے ہیں شاہ عبد القادر صاحب محدث دلوی رحمت اللہ علیہ کی اور شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے نا اسے آپ سن دیجیے اور ہمیں سند دو بار اس وقت ملی تھی جب ہم نے اسے زبانی سنایا تھا ہمارے اساتذہ کہتے تھے یہ فرض ہے اس کو یاد کرنا اس لیے آپ میں سے جو ریگولر آتے ہیں نا یہ یاد کر کے آنا سمجھے یہ شاہ ابد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ ہے آپ اسے لکھیں آپ اسے اسے اس میں آپتے رہیے وہ جو ہے گوگل وہ وہ نہیں اس سے کم درجہ ہے ہاں جس میں بھی وہ اس میں جہاں ریکارڈنگ ہو رہی اسے سنتے رہیے اسے یاد کر کے آنا شاہ صاحب نے کمال کیا شاہ ابد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کے حاشیے یہ اتنی آسانی سے کہیں ہزم ہوتے اور شاہ ابادر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ اللہ کے بندے نے شاید ہمارا خیال ہے اٹھارہ برس اس ترجمے میں لگا دیے ہوں گے سترہ اٹھارہ سال کے تھے جوان جب انہوں نے اس ترجمے کو شروع کیا ہے اور وہ بھی خواب دیکھا یا اس کے بعد بیس سال کے ہو گئے ہوں گے شادی بھی جلدی ہو گئی ایک بچی تھی بس تو خواب میں دیکھا کہ جبیل امین کے پاس قرآن لے کے آئے تو بھائی کے پاس گئے شعب صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اور ان سے پوچھا کہ یہ خواب دیکھا ہے انہوں نے کہا بھائی وہی تو ختم ہو گئی اور لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام لے گا ایسا جو ہمیشہ جاری رہے گا قرآن کے معاملے میں اور کچھ عرصے کے بعد شاہ صاحب کی طبیعت ساری اٹھ گئی سارے کاموں سے اور انہوں نے کہا بھائی اگر آپ میرے لیے دو وقت کے کھانے کا اور سال میں دو جوڑے کپڑے کر دیں تو میں قرآن کا کام کر دوں ایسے آدمی تھے جن کے جوتوں پہ ساری دنیا قربان کی جا سکتی تھی مگر شاہ صاحب کے خاندان نے جو سختیاں دیکھی ہیں ایک سختی ایک مصیبت کسی پہ آ جائے تو دین کو بھول جائے دہلی میں ایسی نہیں تھا حضرت کہتے تھے کہ جب فتویٰ ہوا اس بات کا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد ضروری ہے تو انگریزوں نے شاہ ابد العزیز صاحب رحمت اللہ کا اس فتوے کو واپس دیا ان کا فتوا تو واپس نہیں لیتے تو اس بھڑاپے میں ان بھائیوں کو انہوں نے نکال دیا اور ان کا سزا یہ دی ریزیڈنٹ مجسٹریٹ تھا آر ایم اس نے سزا یہ دی کہ پیدل جائیں یہاں سے شاہدرا تک اور فخر الدین نظامی رحمت اللہ علیہ تھے اس زمانے کے اولیائے کرام میں سے اور ان کے کچھ انگریزوں سے تعلق ایسا تھا کہ ان کے حضرت کی مجلس میں آتے تھے وہ زمانے کے حالات کو سمجھ گئے تھے وہ بولتے ہی نہیں تھے ان چیزوں میں زیادہ انہوں نے سفارش کر کے کچھ بندوبست کرا دیا وگرنا تو یہ ان کی جان کے در پہ تھا شاہد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہاشیہ لکھا اور ترجمہ کیا کوئی بیٹھ کے اکبری مسجد میں پندرہ برس شاید بیٹھے ہوں گے سترہ برس بیٹھے ہوں گے اور چالیس سال کی عمر سے پہلے انہوں نے ترجمہ کر لیا اور اس ترجمے پہ پھر شاہ صاحب نے حواشی لکھے ہیں اور ساری زندگی ان ہاشیہ ترجمہ اس کے کرتے ہی رہے اور حدیث پڑھاتے رہے اور کرامتیں شد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے سرزد ہوتی تھیں ان کے معاصرین نے لکھا ہے جیسے خزاں میں پتے جھڑتے تھے ایسے ان سے کرامتیں سرزد ہوتی تھی اور مونافضل حق کہتے تھے ان کے شاگرد کہ فلسفہ مزہ سے پڑھتے تھے شابد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور بارہا ایسے ہوا کہ حضرت اس مسجد کے جھروکے میں بیٹھ کے کبھی کبھی ترجمہ کر رہے ہوتے تھے تو گلی سے لوگ گزرتے تھے سلام کرتے تھے حضرت کے بہت عزت ادب تھا تو ہم دیکھتے تھے کبھی حضرت دائیں ہاتھ سے جواب دیتے ہیں کبھی بائیں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ اتنی مرتبہ دیکھا کہ ہم نے سوچا یہ آخر وجہ کیا ہے بائیں ہاتھ سے حضرت کیوں جواب دیتے ہیں تو تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ سلام کرنے والا اگر مسلمان ہوتا تھا تو اسے دائیں ہاتھ سے جواب دے دیتے اگر شیا ہوتا تھا تو بائیں ہاتھ اٹھا دیتے کہتے تھے ایسی چیز تھی حضرت میں کہ کوئی آدمی سامنے جاتا تھا بیٹھتا تھا اور اندازہ انہیں ہو جاتا تھا کہ یہ آدمی کافر ہے مسلمان ہے چکر کیا اس بہت قصے حضرت کے متعلق کچھ چیزیں ہیں بہت چیزیں بھی کہہ سکتے ہیں آپ انہیں بہرات حضرت اس پہ حاشیہ لکھا ہے شرک کا اور یہ جو شرک ہے نا حضرت اس پہ فرماتے ہیں یہ ذرا سنیے فرماتے ہیں پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا یہ ہمیں اب بھی یاد ہے پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا اس آیت سے حرام ٹھہرا یعنی یہ جو آیت اللہ تعالی نے نازل کی ہے سورہ بقرہ کی دو سو اکیس نمبر آیت اس آیت سے یہ رشتے حرام ٹھہرے اگر مرد یا عورت نے نکاح کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا مرد اگر مرد یا عورت نے شرک کیا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا ٹھیک ہے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے شرک یہ کہ اللہ کی صرف کسی اور میں جانے شرک کی تعریف حضرت نے کی ہے شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے آ نا علم کی بات وہی جو الہ میں پڑی تھی شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے اختیار بھی آ گیا دونوں چیزیں لے آئے یا ہمارا بھلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے وہ چاہے ہمارا بھلا کرے چاہے برا کرے سب اختیار اس کے پاس اور آخری جملہ کس غضب کا اور یہ کہ اللہ کی تعظیم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 یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے یا ہمارا بھلا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے یعنی جو تعظیم اللہ کے لیے چاہیے تھی مال اللہ کے لیے خرچ کرنا تھا سجدہ اللہ کو کرنا تھا نماز اللہ کی پڑھنی تھی حج اللہ کے کی گھر کا کرنا تھا حضرت فرماتے ہیں کسی چیز کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت طلب کرے اس سے کچھ مانگے اس کو مختار جان کر اس کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ سارا اختیار ہے ان کے پاس جیسا چاہیں سو کر سکتے ہیں میرے سارے حالات انہیں پتہ ہے تو یہ اس نے اسے اپنا معبود بنا لیا اب اس کی جو تعظیم کرے گا یہ سب شرک ہو جائے گا اور شرک سے نکاح ٹوٹ کے یہ ہے چیز اور آگے فرمایا باقی یہود اور نصارہ کی عورت سے نکاح درست ہے ان کو مشرک نہیں فرمایا یہ فکرہ چلو چھوڑ دو نہ یاد کرنا لیکن اس کو یاد کرنا ہے ضروری جو آپ میں سے ریگولر آ رہے ہیں نا اس کو یاد کر کے آنا کب تک یہ جب انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد آئیں گے پھر سنیں گے اس کو یہ ہے پھر سنو اس کو کتنی زبردست بات ہے نچوڑ نکال کے حضرت نے پوری توحید اور کا چند جملوں میں کر دیا ہے. پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت نعتہ جاری تھا اس آیت سے حرام ٹھہرا مرد یا عورت جس نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت مانگے اس کو مختار جان کر یہ جو ہے نا اس کو مختار جان کر سجدے کرنا کہ یہ تو جو چاہیں کر لیں گے اور انہیں سب پتہ ہے ہم پہ کیا بیتتی ہے یہ ہے مختار جان کر اور اصل کانٹا یہی دنیا میں جتنی قوموں میں شرک آیا ہے وہ اللہ کی ذات سے کہیں زیادہ آزاد میں تو شاید ہی کوئی مشرق صفات میں شرک کرتے ہیں ہندو عیسائی یہودی سب خدا کی صفات میں شرک کرتے ہیں اور اللہ کی صفات میں سے بھی دو صفتیں ایسی ہیں جن میں خاص طور سے شرک ہوتا ہے ایک اپنے معبودوں کے متعلق یہ جی سمجھنا کہ نفع اور نقصان کا اختیار ہے انہیں اور ایک یہ جی سمجھنا کہ ہمارے سارے حالات انہیں پتہ چل جاتے ہیں بس یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو شرک کی بنیاد بن جاتی ہیں کبھی کسی کے متعلق یہ عقیدہ نہ رکھو کہ انہیں ہماری ساری باتیں پتہ چل جاتی اور کبھی کسی کے متعلق یہ عقیدہ نہ رکھو کہ نفع اور نقصان کے اختیار میں ہے اللہ ہی ہے جو کسی کو چاہے تو بتا دے نہ چاہے تو نہ بتائے اور اللہ ہی ہے جو نفع دینا چاہے تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا اور نقصان دینا چاہے تو کوئی پھر بچا نہیں سکتا یہ اللہ کی توحید اس لیے ارشاد فرمایا ہے یہاں پہ کہ دیکھو ان سے نکاح نہیں کرنا کیوں اس لیے کہ جہنم کی دعوت دیتے ہیں شرک کرائیں گے اور جب شرک ہو جائے گا تو پھر جہنم کی دعوت ہو جائے گی کوئی بھی ہو بتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہو انبیاء علیہ سلاد والسلام کے متعلق عقیدہ رکھتا ہو جیسے کہ یہ عیسائی رکھتے ہیں اسلح عیسائی ہیں اس پر عیسیٰ علیہ السلاۃ کے متعلق اور اس قسم کے جتنے بھی ہیں یہ سب شرک کی چیزیں ہیں اور اللہ نے فرمایا وہ آیا ہی لناس اور اللہ اپنی ان احکامات کو لوگوں کے لیے بالکل واضح طور پر بیان کرتا ہے لال لوں گے تاکہ لوگ اسے سمجھے آ گئی سمجھ ٹھیک ہے صاحب اب رس